جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان قسم سنبینی والا ہے اور مسلمانوں ہے کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے